اور یاد کرو ہمارے بندہ ایوب کو جب اس نے اپنی رب کو پکارا کہ مجھے شتان نے تکلیف اور ایزا لگا دی